ان کی لائلٹیز مسلمانوں کے ساتھ ہوں گی عزت نل الکافرین کفار پر بھاری ہوں گے یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے ولا خافون لو مت لائم اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہ ڈریں گے یہ خوبیاں اس قوم میں ہوں گی اور حقیقت ہے اگر ہم اپنے دین کی خدمت کے لیے کمر بستہ نہیں ہوتے ہم پیدائشی مسلمان ہم بون مسلمس اللہ ہم سے چھین لے گا یہ نعمت اللہ کیا پتہ کس قوم کو اٹھا دے اتنی پڑھی لکھی قوموں کے اندر اسلام آج پھیل رہا ہے کیا پتہ وہ آج ہیں اسلام کا جھنڈا لے کر اور جن چیزوں پہ آج ہم شرمندہ ہوتے رہتے ہیں جب ان کے پاس دین آئے گا تو دیکھیں وہ کس فخر کے ساتھ پیش کریں گے ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا وہ تو ایسا دین کو پیش کریں گے کہ جو لوگ اسلام کے مطابق عمل نہیں کر رہے وہ تو آؤٹ کاسٹ ہیں وہ تو لو آئی کیو والے لوگ ہیں کتنا بیوقوف ہے جو نماز نہیں پڑھتا اتنے فائدے ہیں نماز کے اندر کون ہے جو سود لے رہا ہے اتنے نقصانات ہیں سود کے اندر پورے فخر سے پوری دلیل کے ساتھ سائنٹیفک ثبوت کے ساتھ وہ اسلام کو نافذ کر دیں گے اس لیے تو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا اگر آپ کے پاس بہترین چیز بھی ہے لیکن آپ کو اس کی ویلیو نہیں پتہ آپ اس پہ شرمندہ رہیں گی لیکن اگر آپ کے پاس ہیرا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہیرا ہے تو پھر آپ اس کو فلانٹ کریں گی آپ اس پر فخر محسوس کریں گی تو اگر ہمارے دلوں سے اسلام کی ویلیو نکل گئی اس پر چلنا ہم مناسب نہیں سمجھتے ہماری لائف سٹائل کے ساتھ ٹیلی نہیں کرتا تو اللہ لے جائے گا اللہ یہ نعمت کسی اور کو دے دے گا اور وہ اتنے سوری مسلمس اپولوجیٹک مسلمس نہیں ہوں گے دین کو امبیرسمنٹ کے طور پہ نہیں لیں گے فخر کے ساتھ ان لوگوں کو امبیرس فیل کرائیں گے کہ جو دین پہ چل نہیں رہے جب برائیاں ان لوگوں کی طرف سے پھیل رہی ہیں اور برائیوں کو وہ ایسے پیش کرتے ہیں جیسے کہ اس سے بڑی اچھائی کوئی ہے نہیں تو سوچیں جب اچھائی ان کے پاس آ جائیے تو وہ کس طرح اس کو پیش کریں گے اس چیز کی آج ہمیں ضرورت ہے حدیث قد سی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں ان کو پورا کر کے وہ مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے تو یہ عمل مجھے محبوب ترین ہے یعنی فرائض کی انسان پابندی کرے اور میرا بندہ اگر نوافل کے ذریعے میرا قرب تلاش کرتا ہے تو پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں لازماً اس کا سوال پورا کروں گا اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اس کو پناہ دوں گا تو العظیم کی محبت انسان کو بھی عظیم بنا دیتی ہے بہت اعلیٰ بنا دیتی ہے اور وہ کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے اب دیکھیں یہ ملامت کیسے ہوتی ہے جب انسان جہاد کرتا ہے اللہ کے دین اللہ کی محبت میں نکلتا ہے اللہ کے دین کی خاطر نکلتا ہے تو دو طرح کے لوگوں سے اس کا پالا پڑتا ہے ایک تو سامنے سے آنے والا دشمن کھلم کھلا مذاق اڑائیں گے مخالفت کریں گے سب کچھ کریں گے ان سے نمٹنا آسان ہوتا ہے एक और जो फ़्रंट उसके सामने आता है वो अपनाइत का फ़्रंट होता है अपने सामने आ जाते हैं अपनों की तरफ से मोहब्बत के वास्ते इमोशनल ब्लैक कि देखो तुम्हारी वजह से हमें कितनी परेशानी हो गई है गिल्टी फील करवाते हैं ये फ्रंट ज़्यादा मुश्किल है मोहब्बतों के बहास पर जहाद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जो दुश्मन है वह पहले अच्छा नहीं लगता आपको क्या होगा मुझका दिल टूटता है एक दफ़ा नहीं सौ दफ़ा टूटे है दुश्मन बुरा लगता है لیکن دین کی خاطر ان کا دل توڑنا جن سے محبت ہے بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی مثال آتی ہے جہاد کے ذکر میں ان کو بھی محبت تھی لیکن انہوں نے چھوڑا اللہ کی خاطر تو یہ دو فرینڈس ہیں کسی ملامت کرنے والی کے ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ایموشنل بلیک میل میں نہیں آتے اور یہ بڑی چیز ہے ذالک فضل اللہ یوتی ہی میں اشیاء یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے و اللہ علیم اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے سب کچھ جانتا ہے انما ولی اللہ و رسول ہُو ودینہ آمن اللّین یقیم و نصلاۃا وَ تمہارے رفیق تو حقیقت میں اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں زکوۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں و يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اب یہ آپشن ہے چاہو تو یہود و نصارہ سے دوستی کر لو چاہو تو اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کر لو وہ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے و حِزْبَ حزب هُمُ الْغَالِبُونَ تو بے شک اللہ کی جماعت وہی غالب آنے والی ہے دعا کریں اللہ ربنا جا اللہ میں ان میں شامل کر لے اب اگر انسان دیکھیے جب تک ملامت کی فکر نہیں چھوڑتا دین میں آگے نہیں بڑھ سکتا اگر ہر وقت وہ دوسروں کے مشوروں کو ان کی ملامتوں کو ان کی نصیحتوں کو ان کی باتوں کو اہمیت دیتا رہے گا ایک قدم آگے چلے گا دو قدم پیچھے ہٹے گا یہ آیات جو ہیں ایک طرح سے اس میں منافقوں کو بھی آئینہ دکھایا جا رہا ہے منافق کا کیا حال ہے نہ اللہ سے اس کو محبت ہے نہ اللہ کو اس سے محبت ہے وہ تو ہر بات میں اللہ کو چھوڑنے پر تیار ہو جاتا ہے اس کو تو ہر وقت اللہ سے شکایتیں ہی رہتی ہیں اللہ سے بدگمان ہی رہتا ہے اللہ بھی اسے محبت نہیں کرتا پھر عدلتاً المومنین نہیں ہوتا عدلتاََََََََََََََََََََ اللكافين ہوتا ہے عيزتاً اللمنينيں مسلمانوں کے ليے بہت ڈسڈين فل اچھی سی اچھی بات بات مسلمانوں کی سامنے آ جائے قبول کرتے میں بہت ہچکچاتا ہے برائیوں کے لئے ہمیشہ اس کے پاس مسلمان ممالک ہی ہوتے ہیں۔ کہ دیکھو سعودی عربیہ میں کتنی برائیاں ہیں دیکھو افغانستان میں کتنی برائیاں ہیں دیکھو ایران کا کیا حال ہے دیکھو کیا ہو رہا ہے جو مسلمان ممالک اسلام کی نفاذ کی کوششوں میں لگے ہیں ان کی طرف سے تو بدگمانی اور برائی کبھی تعریف نہیں سنیں گے بلکہ کوئی اگر ان کی تعریف کرے کوئی خوبی بیان کرے تو ناگواری سے سن لیتے ہیں اس کے برعکس کفار کے ساتھ بہت لائل ایک ایک چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ایک ایک خوبی کو سو سو دفعہ بیان کرتے ہیں دین سے دور ہونا پروگریسو اور ایجوکیٹڈ ہونے کی علامت سمجھتے ہیں وہ شرمندہ ہی رہتے ہیں اپنے دین کے اوپر اور وہ تو بہت ڈرتے ہیں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے کہ کوئی ہمیں فنڈو نہ کہہ دے کوئی ہمیں نہ کہہ دے تو یہ منافق کا حال ہوتا ہے وہ ہمیشہ دور ہی رہتا ہے تو وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو نہیں سکتا یا ایو الدینہ آ منول الدین تخینہ کم حزو من اللّینہ اوت الکتابہ من قبل کم ولقفار اول اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق مت بناؤ جتنا آج اسلام کا مذاق ہے اس کی تو مثال ملنی مشکل ہے کیری کیچرس موویز بکس کیا نہیں ہے مجھے بتائیے کتنا مذاق اڑا ہے اسلام کا اس کو ڈیفینڈ کرنے والا بھی تو کوئی چاہیے تو ان كو دوست بالكل مت بنانا وطق اللہ اور اللہ کا تقوع اختیار کرو ان كون تم اگر تم مومن ہو جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو یعنی اذان کا ذکر ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اتخدوحا حضو ام وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں اتنی بھی ان میں كٹسی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی جو چیزیں باعزت ہیں ہولی ہیں ان کا احترام کر لیں ہر مسلمانوں کی چیز کا یہ مذاق اڑاتے ہیں پچھلے دنوں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ سورہ نور کے اوپر کچھ آیات لے کر کسی نے مووی بنائی تھی اس نے یہ کیا تھا کہ ایک تصویر تھی اس میں ایک عورت لیٹی ہوئی تھی کمر تک وہ بالکل برہنا تھی کپڑا نہیں تھا اور اس کی برہنا پیٹھ کے اوپر سورہ نور کی آیات لکھی ہوئی تھیں اتنا مذاق اور اتنا گھٹیا انداز مذاق کا یہ تو اپنے رسولوں کا مذاق اڑانے سے نہیں چوکتے کامیڈیز انہوں نے بنائی ہیں پیروڈیز کی ہیں عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام کے اوپر تو ہمارا کیسے دل لگ سکتا ہے اللہ کی محبت اور اللہ کے دشمن کی محبت کیسے دل میں جمع ہو سکتی ہے مجھے بتائیے ہو نہیں سکتی ایسے ایسے مذاق اڑاتے ہیں غال کب انہم ہم قوم اللہ یا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے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 ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ ثوا اس سبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس چلے گئے اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ہی دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ فلطمی و ادوانی تم دیکھتے ہو ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و ذاتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں لبے سمعان و یا بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں برائیاں بھی اس کانفیڈنس کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ برائیاں بھی لگتا ہے کہ جو ان برائیوں میں حصہ نہیں لے رہا اس سے بڑھ کر بے وقوف کوئی نہیں لیکن یہاں وارن کر دیا کہ اسی چیز کے اندر ان کی دوڑ بھاگ ہے بہت برا ہے جو کر رہے ہیں قیامت کے دن پتہ چل جائے گا لولا ین ہا ہم الربانی یونحبار قولما و اقلحم الصََت لبان یسنع ان کے علماء اور مشایخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے یقیناً بہت برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں اب یہ ان کے علماء کا کام ہے کہ ان کو روکا جائے ان کو منع کریں कि ये गुनाह के काम है लेकिन अब तो गुनाह का लफ्ज भी आउटडेटेड आउटमोड़ेड हो गया ओल्ड फैशन होने की अलामत बन गया वो कहते हैं कि नथिंग इज़ गुड और बैड ओनली थिंकिंग मेक्स इट सो कोई चीज़ अच्छी बुरी नहीं होती सिर्फ सोच की बात होती है जिसका दिमाग गंदा है वो कहता है ये गुना है वो गुना है जो बहुत पाकिज़ा होता है उसको कोई बात गुनाह नहीं लगती क्या डिस्ट्रॉटेड थियोरी है आप देखें नज़रियात हैं और ये फैल रहे हैं اور یہ خاص کام بتایا گیا ربانیون اور احبار کا کہ وہ لوگوں کو گناہ کی بات کہنے سے روکیں ہم اپنے آپ پر اگر رکھ کر دیکھیں مسلمانوں پر تو ہمارے علماء کا کام کیا ہے ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو زبان کی حفاظت کا طریقہ بتائیں کہ زبان کو پاکیزہ کیسے رکھا جاتا ہے جو معاشرے کے اندر حرام اس وقت عام ہو گیا ہے رشوت اور سود اور مہر قادہ نہ کرنا اور وراثت کو صحیح طرح تقسیم نہ کرنا اس کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اگر یہ نہیں کریں گے تو شامت سب کی آتی ہے ایک روایت ہے یوشا بنون بن ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی کہ آپ کی قوم کے ایک لاکھ لوگ ہلاک ہونے والے ہیں ساٹھ ہزار گناہ ہیں چالیس ہزار نیک تو پوچھا کہ گناہ کا ہلاک ہونا تو سمجھ آتا ہے آخر نیک لوگ کیوں ہلاک ہوں گے کہا اس لیے کہ وہ لوگوں کو گناہ کرتے دیکھتے ہیں اور ان کو روکتے نہیں تو ہم پر ذمہ داری صرف خود خود نیکیاں کرنے کی نہیں ہے یہ خود غرضی کی نیکی اللہ کو نہیں پسند کہ تم اپنی نیکیوں کے خال میں بند ہو کر بیٹھ جاؤ کہ خود تعجد پڑھ لی خود نفلی روزے رکھ لیے خود زکوٰۃ خیرات کر لی ساتھ والے کی بھی تو فکر کرنی ہے کہ اس تک بھی دین کی بات پہنچی یا نہیں اس کو بھی تو بتانا ہے اس کا بھی خیال کرنا ہے تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ایک اور بھی واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبری علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دو تو جبری علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں تو ایک شخص ایسا بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکتے اللہ تیری نافرمانی نہیں کی تو فرمایا کہ بستی کو الٹو سب سے پہلے اس پر اور باقی پھر بستی والوں پر اس لیے کہ اس کے کبھی چہرے کا رنگ بھی نہ بدلا میری نافرمانیاں دیکھ کر اب آپ دیکھیں ہم بعض دفعہ کسی ایسی مجلس میں جاتے ہیں جہاں کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے اور ہم کیسے اس مجلس میں بیٹھ سکتے ہیں مجھے بتائیے غیرت کا تقاضا ہے دین کی غیرت ہوتی ہے انسان کے اندر اور جب دین کی غیرت ہوتی ہے تو انسان اس جگہ بیٹھ نہیں سکتا جہاں اللہ کے قوانین کا یوں مذاق بنایا جا رہا ہو پہلے تو خالی کافر یہ دین کا مذاق بناتے تھے آج افسوس کے خود مسلمان یہ کام کرنے لگ گئے ہیں تو امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا یہ کام کرنا ہی ہے خود سن لینا اچھا ہے لیکن دوسروں کی ذمہ داری بھی ہے اپنی ذمہ داری ہمیں ادا کرنی ہے آپ الحمدللہ للہ آ رہی ہیں سن رہی ہیں جس کو لا سکتی ہیں لے آئیے سنا دینا آپ کی ذمہ داری ہے آگے وہ کیا عمل کرتے ہیں اس کی ذمہ داری نہیں لیکن پیغام پہنچانے کی کوشش تو ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے وقالت قالتِ یہود یعد اللہ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں غلط اے دہم و لعین و باندھے گئے ان کے ہاتھ یہ ایک بد انداز ہے اللہ فرماتا ہے باندھے گئے ان کے ہاتھ اور لانت پڑی ان پر ان کے اس قول کی بدولت جو یہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے ہوا یہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہوئی اور یہودیوں کا دائرہ اور ان کا انفلوئنس کم ہونے لگ گیا ان کے پاس دولت کم آنے لگ گئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو ناؤز باللہ غریب ہو گیا تو کہا کہ نہیں دراصل اپنی حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے یہ اپنی شامت بلائی ہے بل دا مبسو اللہ کے تو کشادہ ہیں جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا کیسی بات ہے قرآن سے مزید سرکشی تو و کفرا یہ کیسے چھوٹی سی مثال ہے آپ دیکھیں چینی بہت اچھی چیز ہے گھی گوشت سب بہت اچھی چیز ہے ایک صحت مند انسان جب یہ غذا استعمال کرتا ہے اس کو اور اچھی صحت ملتی ہے لیکن ایک شخص جو بیمار ہے اس کے اندر بیماری ہے وہ اگر چینی استعمال کرے گا اس کی بیماری میں اضافہ ہوگا گوشت کھائے گا بیماری میں اضافہ ہوگا اسی طرح بعض لوگوں کی جب روحیں بیمار ہو جاتی ہیں تو پاکیزہ سے پاکیزہ کلام جو غذا کے طور پہ سنایا جائے وہ ان کی صرف بیماری ہی میں اضافہ کرتا ہے اور بیسک فیکٹر بنیادی چیز ان کی اپنی نیت ہے وہ ہدایت کے لیے اللہ کے کلام کو سننا ہی نہیں چاہتے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی میں اضافہ ہوتا ہے و القینہ بین الداوتبو الملقمہ ہم نے درمیانیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال رکھی ہے کلّما اوقدو نار الحربی اطفا اللہ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے وہ یس او نف الردی فسادہ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں و اللہ یب المفصین لیکن اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا ولاؤ انا اعل کتابی آ و یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے اب یہاں پر آپ دیکھیں پھر تقوے کی دعوت ہے اور تقوی کیا شریعت پر عمل کرنا شریعت پر عمل کرنا انسان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے لففرنا ان ہم ولا عطخل نا ہم تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے ولا ان ہم اقام و طورات آ و انجیل آ رب ہم اگر یہ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو قائم کرتے تو کیا ہوتا آج آپ بتائیے ہمیں کیا خوف ہے ہمیں ڈر ہے کہ شریعت اگر آ گئی تو ہوگا کیا کیا مشکلات پیدا ہو جائیں گی اللہ کیا فرماتا ہے لقلو من فوق و من تحتی اگر یہ کرتے ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا اگرچہ ان میں سے کچھ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے یا الرسول اے رسول صلی اللہ علیہ و سلم بلغ مازل ربک پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے و علم تفعل اور اگر آپ نے یہ نہ کیا فما بل لختا ہو تو آپ نے تو پیغمبری کا حق نہ ادا کیا کہا کہ پہنچا دیجئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت الوداع کے موقع پر لوگوں سے پوچھ لیا تھا آ حل بلخت کیا میں نے پہنچا دیا تو سوال لاکھ کے مجمعے نے گواہی دی تھی کہ جی آپ نے پہنچا دیا اور کوئی یہ بھی نہ سوچے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپا لی نہیں کوئی چیز نہ آپ نے چھپائی نہ خفیہ علم آپ نے صرف چند لوگوں کو دیا جو کسی نہ در سینہ چلتا چلا آ رہا ہو جو کچھ تھا آپ نے سب پہنچا دیا اور جب اللہ کا پیغام پہنچانے انسان کھڑا ہوتا ہے تو سب سے بڑا ڈر لوگوں کا ہوتا ہے اس کی تسلی دی جا رہی ہے وہ اللہ یاسبوں کا من اناس اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے انَ اللہ اللہ یا دل قو ملکافرین اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا کہہ دیجئے یا اہل کتاب اے اہل کتاب یہاں پر آپ چینج کر لیں اپنے آپ کو رکھ لیں اے لوگوں جو کہ قرآن کے ماننے والے ہو لستم تم اللہ تم کسی چیز پہ نہیں ہو اللہ کی نظر میں تمہاری کوئی وقت نہیں ہے حتٰ تقیم التورات والانجیل وما انزل الیکم ربکم یہاں تک کہ تم قائم نہ کرو تورات اور انجیل اور وہ جو کچھ کے نازل کیا گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے خالی داعو سے اللہ بات ماننے والا نہیں ہے عمل کر کے دکھاؤ تم کوئی حیثیت نہیں رکھتے اللہ کی نظر میں جب تک تم اس کو قائم نہ کر دو ولا یجی دنا کتیرم منہما عنزلہ میں رب کا تغیانہ و فلا فلاں تاثا القومل کافرین ضرور ہے کہ یہ فرمان جو آپ پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا مگر انکار کرنے والوں کے حال پر افسوس مت کیجیے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 اور گمان کیا کچھ نہیں ہوگا فعمو وسمو تو وہ اندھے اور بہرے بن گئے ثمتاب اللہ علیہ پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا یہ آپ دیکھیں بہت خوبصورت آیات ہیں انسان کوئی گناہ کرتا ہے تھوڑی دیر اس کو ڈر لگتا رہتا ہے اندر سے کیا پتہ اللہ سزا دے لیکن جب کوئی سزا کوئی پکڑ نہیں آتی اللہ اپنی مغفرت سے ڈھانپ لیتا ہے وہ شخص کو اس مغفرت کا اس مہلت کا ناجائز فائدہ کیا اٹھاتا ہے کہ مزید گناہ کرتا ہے یہ ان کا حال ہوا ثما و سموں کثیرم منہم پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے گناہ پر تھوڑی دیر تو فکر ہوتی ہے پھر جب پکڑ نہیں آتی پھر جرت اور بڑھتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں کی سزا شاید یہاں مل رہی ہے نہیں دنیا دارالجذا نہیں ہے یہ دارالمتحان ہے یہاں تو اللہ نے سب کچھ چھوٹ دی ہے جو جی چاہتے ہو کرو آخر قیامت آئے گی تو حساب کتاب چکا دیا جائے گا واللہ اللہ بصیرم بے ان کی سب حرکات اللہ دیکھ رہا ہے یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ مسیح نے مریم ہی ہے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 اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی افلا فلاح یا تو اللہ تو کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے وہ یہ ہو اور کیا اسے معافی نہ مانگیں گے ہم سب اپنے لیے سوچ لیں کیوں نہ معافی مانگیں کیوں نہ اپنے رب سے مستغفار کریں ضرور کریں واللہ غفور الرحیم اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے مسیب نے مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھے ان سے پہلے اور بہت سے رسول گزر چکے تھے ان کی ماں ایک راست باز عورت تھیں اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے کھانے کا ذکر اس لیے کیا کہ معبود کھاتے نہیں ہیں کھانا دراصل کمزوری ہے اور اللہ تمام عیبوں سے تمام کمزوریوں سے پاک ہے تو جو خود کھانا کھائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے ان در قیف و نبین و لحم الآیاتی سمندر انّاََ یو دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جا رہے ہیں ان سے کہو کیا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے کہہ دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلف نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور ثواء سبیل سے بھٹک گئے اب یہاں پر پھر غلف کی بات ہے اور پچھلی امتوں کی پچھلی قوموں کی پیروی نہ کرنے کی بات کی گئی ہے دراصل عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تو سری توحید پر مشتمل تھی جیسے کہ رسولوں کی ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ان کے ساتھ ہی عیسائیت کی تبلیغ کے لیے نکلے اور شام سے باہر گئے تو غیر قوموں سے ان کا پالا پڑا انہوں نے چاہا کہ ہم ان کو بس کسی طرح عیسائی کا نام دے دیں کوانٹٹی کو دیکھا کوالٹی نہیں اور یہ ایک بہت بڑا ٹیمپٹیشن ہے جو مبلغ میں آتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تعداد بہت ساری ہو جائے اب اس میں بعض دفعہ پھر کوالٹی کمپرمائز ہو جاتی ہے انہوں نے چاہا کہ ہم بہت سو کو عیسائی بنا لیں اور عیسائیت کو اٹریکٹو بنانے کے لیے انہوں نے ان کے مشرکانہ عقائد بھی اس میں شامل کر لیے اس سے ہوا تو یہ کہ بہت سے لوگ عیسائی تو ہو گئے لیکن نام کے ہوئے توحید پر تو نہ آئے دین قبول کرنے کے باوجود شرک ان کے اندر قائم رہا تو ان کا بہت زیادہ میل جول جب مشرک قوموں سے پیگن قوموں سے بڑھا ان کے رسومات ان کے طریقۂ عبادات بھی ان کو بہت رنگین لگے بہت اچھے بھی لگے اور یہ ہوتا بھی ہے مشرق مذاہب بڑے فیسٹیو ہوتے ہیں نا بڑے فل ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کی بنیاد جو ہے وہ ہوا پر ہوتی ہے خواہشات پر ہدن پر تو نہیں ہوتی جو چیز ان کے من کو اچھی لگتی ہے بس وہ اس کو بھاگوان بنا لیتے ہیں تو اصل بھاگوان تو ان کا دل ہوتا ہے لہٰذا ناچنا اور گانا اور چراغاں کرنا اور حلوے پوریاں اور رنگ پھینکنا یہ سب چیزیں ان کے ہاں عبادت کی رسومات ہیں ان کے مقابلے میں جو رسول کا لایا ہوا دین ہوتا ہے وہ بڑا ہی روکھا پھیکا اور خشک لگنے لگتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ اپنے دین کا نام رکھتے ہوئے بھی لوگ مشرکانہ مذاہب اور ان کے طور طریقوں پر چلنے لگتے ہیں اور ان کے عقائد طریقہ عبادت میں اور طریقہ زندگی میں سب میں سرایت کر جاتے ہیں جیسے بالکل آج ہم اپنا دیکھیں ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے عقیدے میں اسی طرح شرک طریقۂ عبادات میں چراغاں اور حلوے پکانا اور تفریحات سب شامل ہو گئی ہیں ڈھول ڈھماکے کے ساتھ بھی ناتیں پڑی جانے لگ گئی ہیں معاشرت کے اندر ہم دیکھ لیں وہ سارا وہی کلچر ہے شادی بیاہ میں موت عزیز کے موقعے پہ تو ہوتا یہ ہے کہ اصل دین لوگوں کے بنائے ہوئے نقلی دین کے اندر کھو کر رہ جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں وان کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لا یبقہ مل اسلامِ لََََََََََسم ہو ایک وقت آئے گا کہ اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا ولا یبق القرآن رسم ہو اور قرآن میں رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا بس صرف لوگ الفاظ پڑھیں گے نہ سمجھیں گے عمل کرنا تو دور کی بات لحین اللدین کفر و ممبنی اسرائیل علاء لسانِ داودا سب نے مریم لال کا بیمار سانو یا تدون کانو لا یتنا ہم منکرن فعلو ہو لبِ سما بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی زبان سے لانت کی گئی کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور ذاتیاں کرنے لگے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتقاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا پھر وہی بات کہ ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے نہیں تھے ترمیزی میں حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں سب سے پہلا جو نقص جو ایب پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ ان میں سے ایک شخص دوسرے شخص سے ملاقات کرتا تھا تو کہتا تھا اب ایک شخص کیا ایک عالم دین کا جاننے والا دوسرا شخص ایک نارمل عوام تو کہتا تھا اے فلاں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو اس لیے کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں اس کو پتہ تھا کہ کام غلط کر رہے ہیں پھر کیا ہوا پھر اس کی اسے شخص سے اگلے روز دوبارہ ملاقات ہوتی تھی اور وہ اپنے سابق حال پر قائم ہوتا تھا یعنی جس برائی میں مبتلا ہوتا تھا وہی وہ کر رہا ہوتا تھا لیکن یہ چیز مانے نہیں ہوتی تھی اس پہلے شخص کی کہ وہ اس کا ہم نوالا اور ہم پیالا اور ہم نشین بنے یعنی اس کے باوجود جو نصیحت کرنے والا تھا وہ پھر بھی اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اسی کے ساتھ ہنستا بولتا رہتا تھا جب انہوں نے یہ روش اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں مشابه کر دیا اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ معدے کی یہی چار آیات تلاوت کیں جو ابھی آپ کے سامنے پڑی ہیں پھر آپ نے فرمایا ہرگز نہیں اللہ کی قسم تمہیں لازمن نیکی کا حکم دینا ہوگا اور تمہیں لازمن بدی سے روکنا ہوگا اور تمہیں لازماً ظالم کے ہاتھ کو قوت کے ساتھ پکڑ لینا ہوگا اور تمہیں اس کو لازماً حق کی طرف موڑنا ہوگا اور اسے حق کے اوپر قائم رکھنا ہوگا یا پھر اللہ تمہارے دل بھی ایک دوسرے کے مشابه کر دے گا جب تم انہی سیریمنیز میں شرکت کرتے رہو گے انہی بدات میں جاتے رہو گے تمہارے دلوں سے اس کی برائی بھی نکل جائے گی تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے پھر فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تم پر بھی لانت فرمائے گا جیسے یہود پر لانت فرمائی ترا کثیر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 لتج دن اشدی اداوت اللّین آمن الہودا و لدینہ اشرک تم اہل ایمان کی اداوت میں سب سے سق یہود اور مشرقین کو پاؤ گے ان کی تو عداوت ظاہر ہے لیکن ہم ذرا اپنی محبت دیکھ لیں کہ ہم کتنی ان سے محبت کرتے ہیں کیسے اپنی خوشیاں ہم ان کے طریقوں پر مناتے ہیں وہ لتج دن اقربہ مبتۃ اللدینہ آمن اللدینہ قالو انا نصارہ رال قب ان نہ منہ ہم قصی سینہ و روحبانہ و ان ہم لا یست برون اور اہل ایمان کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں تکبر نہیں ہے ولاخر و داوانہ ان الحمد للہ رب العالمین دعا سبحانہ کلّہ وبی ہمدیکہ نہ شد و اللہ الہٰ اللہ انتہ نست و السلام علیکم و الله اللہ و